اتَّخَذُوا الدُّنْيَا وَطَمْأَنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ ما النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَبَارَكَ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی افطہ قولی آمین یا رب العالمین حضرات یہ سورہ یونس کی دو آیتیں ہیں ان یہ دو انتہائیں ہیں دو سٹینڈرڈ ہیں عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کوئی ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں بلڈ کا یا شوگر کا یا اور تو اس میں ایک سٹینڈرڈ فیگر ہوتا ہے کہ جی نارمل جو ہے وہ شوگر اتنی ہوتی اس کے بعد آپ کی کم ہے زیادہ ہے وہ آپ سٹینڈرڈ کے ساتھ ناپ لیں اور دوائی اس کے ساتھ ناپ کے دی جاتی اسی طریقے سے قرآن حکیم ایک اسٹینڈرڈ تو ان لوگوں کا قائم کرتا ہے جو ایمان والے ہیں ان کی ریڈنگ دیتا ہے وہ یہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں اس لیے کہ اپنے امال کو اسٹینڈرڈ کے ساتھ ناپو ٹیلی کرتے ہیں نہیں کرتے دوسرا سٹینڈرڈ ان لوگوں کا ہے جن کے بارے میں فرمایا ان لاہ ارجن علیہ لقانا وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کوئی توقع نہیں کوئی ایمان نہیں ان کا کہ پھر جی مر کے ہم نے اٹھنا ہے کہیں کسی سے ملنا ہے وہ رضو بالحیاتی دنیا اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی دنیا ہی دنیا ہے اور اس سے پہلے کہ ہم مر کے مٹی بنے ہمیں اس جوانی کو خوب استعمال کرنا چاہیے اور اس دولت کو خوب استعمال کرنا چاہیے یوز نہیں بلکہ مس یوز کرنا چاہیے دوسروں کی دکھو دینے کی بجائے خود سے کھا لو اور خود کھا کے پھر کہہ کر کے پھر اوپر سے نیا دوسرا کھا لو لیکن یہ کہ خود کھاؤ لائے ارجون علی وہ رضو بل حیاتی دنیا وقت من اس معاملے پر وہ بالکل یکسو ہو گئے کہ ہمیں دنیا کو استعمال کرنا ہے اور دنیا کمانی ہے جس طریقے سے بھی ہوں شراب بیچ کے ہے یا رشوت سے ہے یا سوج سے ہے یا کسی طریقے سے بھی انہوں نے ایک چیز چن لی ہے کہ ہم نے دنیا کمانی ہے اور اس کے بالمقابل اللہ کی آیات سے وہ غافل ہو گئے جو چیزیں آخرت کی طرف انڈیکیٹ کرنے والی تھیں کہ پھر اٹھنا ہے حساب کتاب دینا ہے انہوں نے کہا کہ اس کو مت چھڑو ایک طرف ان لوگوں کا ایک اسٹینڈرڈ ہے ان کے امال ہیں درمیان میں ہم لوگ ہیں ہمیں کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ اپنا ناک نقشہ ملائیں کس کے ساتھ ملتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان بالآخرہ رکھتے تھے مرنے کے بعد کی زندگی پر ان کا ایمان تھا حساب کتاب اور جنت جہنم پر ان کا ایمان تھا ان لوگوں کے ساتھ آپ کے مال ملتے ہیں یا ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کا آخر پر ایمان ہی نہیں دنیا ہی ان کی سب کچھ تھی اور یہی وہ جوڑ جوڑ کے رکھتے رہے انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کا مواقع سمجھ لیا پردیسی نہیں سمجھا آپ جانتے ہیں کہ مواطن اور پردیسی کے دو الگ الگ رویے ہوتے ہیں ہم لوگ جو کماتے ہیں وہ تھوڑا ہم یہاں استعمال کرتے ہیں باقی ہم بیچ دیتے ہیں کہیں اور جہاں ہمیں امید ہے یقین نہیں ہے امید ہے کہ ہم جائیں گے اس لیے کہ ہم یہاں کے مواطن نہیں ہیں ہم یہاں سے ہسارا نہیں خرچتے بڑے بڑے گھر نہیں بناتے اس لیے کہ ہمارا وطن نہیں وہ کی چونکہ دنیا یہی ہے وہ یہاں بناتے ہم پردیسی یہ دو رویے جنہوں نے دنیا کو پردیش سمجھا اور کہا کہ اِن لائن اللہ راجعون انہوں نے وہاں بنایا یہاں گزارے کے ماپک رکھا انہوں نے دنیا انہوں نے چھوڑی نہیں ولا تن سا نصیبہ کا دنیا دنیا میں بھی اپنا حصہ مت بھولو لیکن یہ کہ انہوں نے سارا کچھ یہی نہیں کر یہ دو رویے ہیں ہمارے سامنے اور جب تک یہ دونوں آمنے سامنے نہ آئیں آپ دیکھتے ہیں کہ بلڈ پریشر کا بھی ایک کم سے کم درجہ ہوتا ہے ایک زیادہ سے زیادہ درجہ ہوتا ہے اسی سے ناپا جاتا کہ جی لو بلڈ پریشر ہے یا ہائی بلڈ پریشر ہے یہ دو انتہائیں ہیں منیمم اور میکسیمم ہمارے سامنے دو رویے ہیں اور جب تک یہ دونوں آمنے سامنے نہ ہوں ہمارے سامنے حق واضح نہیں ہوتا وہ فارسی کا ایک شعر ہے منم استاد را استاد کردم بلکہ منم استاد را استاد کردم غلامم آتا را آزاد کردم کہ استاد کو استاد میں نے بنایا اگر شاگرد نہ ہوتا تو استاد کے نہیں کہتے جاتے شاگرد کی موجودگی نے کسی کو استاد بنا دیا ہے اور کسی غلام کی موجودگی نے کسی کو آقا بنایا غلام نہ ہوتا تو آقا کہاں ہوتا غلامم را آزاد کردم ہوں میں غلام لیکن آقا کو آزاد میں نے کیا ہے میں نہ ہوتا تو آزاد نہ گنا جاتا غلام اور آزاد دو لائیں ہیں نا تو غلام نہ ہوتا تو آزاد کی سلاح جو تھی وہ بالکل بےمانی ہو کے رہ جاتی یہ دو حوالے سب سے پہلے یہ کہ بے شک وہ لوگ جنہیں ہم سے ملاقات کی امید نہیں کوئی توقع نہیں رکھتے کوئی ایمان نہیں رکھتے لا ارجن لکھا رجا کہتے امید کو جنہیں ہم سے ملاقات کی کوئی امید نہیں ہمارے ساتھ کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے ان کی کوئی دھڑکا نہیں لگا ہوا ہے کوئی انہیں انتظار نہیں ہے کسی کی ملاقات کا ان کا رویہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کہیں کسی سے ملنے آپ نے جانا ہوتا ہے آپ کی کہیں ٹائم طے ہوتا ہے آپ نکلتے ہیں تو آپ کا ویسے نارمل حالات میں آپ کا نکلنا کسی کو محسوس نہیں ہوتا یہاں سے نکلے آ جائیں لیکن یہ کہ جب آپ کپڑے ٹھیک ٹھاک پہنتے ہیں اور جناب ٹوپی ووپی رکھتے ہیں اور پھر اتر وطر لگاتے ہیں آپ اور شوز پہنتے ہیں آپ تو بچوں کو بھی محسوس ہوتا تھا کہ ابو کہیں جا رہے ہیں ان میں سے بھی کوئی بول پڑتا ہے کہ ابو کہاں جا رہے ہیں ابو کا رویہ بتاتا ہے ابو کس کا سوٹ بتاتا ہے کہ ابو کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہیں ورنہ چپل میں ہی باہر نکل جاتے ہیں اگر کہیں جانا نہ ہو تو جسے کسی سے ملاقات کی امید ہوتی ہے اس کا رویہ بتاتا ہے کہ ان کا کسی سے ٹائم کیا تا ہے انہیں کسی سے ملنا ہے اس کے لیے تیاری کرتے رہتے ہیں بار بار گھڑی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ نشانیاں ہوتی ہیں جس کو ایک بچہ بھی اس کو آبزرو کر لیتا ہے کہ ابو کہیں جا رہے ہیں ابو کے کپڑے جو ہیں وہ غیر معمولی ہیں ابو کی تیاری جو ہے وہ غیر معمولی ہے اس کا مطلب ہے کہ نزدیک ترین نہیں پھر جب وہ آپ کہتے ہیں لائسنس بھی میرا نکال دو اور میرا بتاخا بھی نکال دو تو پتا چلتا ہے کہ پار سپر مارکیٹ میں نہیں جا رہے بلکہ کہیں دور ہی جانا ہے بندہ مومن کا رویہ بتاتا ہے کہ وہ پردیسی ہے اسے کہیں جانا ہے اس کا کسی سے وقت طے ہے وہ ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں ہے اس کے بالمقابل وہ لوگ ہیں جنہیں کسی سے ملاقات کی کوئی امید ہی نہیں ایمان ہی نہیں ان کا اگر ہمارا رویہ اس آدمی سے ملتا ہے کہ جن کو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں ہے ان کا بعد الموت پر ایمان نہیں ہے مر کے اٹھنے پر لائف آفٹر ڈیت پر کسی قسم کا کوئی ایمان نہیں ہے اگر ہمارا رویہ ان سے ملتا ہے تو ہم بے شک کہتے رہے کہ ہم ان لوگوں سے جن کا ایمان آفرت پر جو ہے وہ ہے لیکن یہ کہ ہمارا رویہ وہ ان سایہ صوبہ اس کے کرتوت اسے دکھائی جائیں گی اس کی صحیح دکھائی جائے گی تمہارا امال تمہارے سامنے رکھے جائے گی فلم تمہاری دکھائی جائے گی تمہارے سامنے وہ سب کو ڈسپلے کیا جائے گا دیکھ رو. تمہارے امال ایسے تھے لائے ارجن الزوب الحات دنیا دنیا کی زندگی پر وہ راضی ہو گئے کہ جی بس یہیں کے مکان یہیں کی دولت یہیں کی عزت یہیں کی شہرت جو بنانا ہے یہی بنانا ہے یہی انویسٹ کرنا ہے سب کچھ ایک رویہ تو یہ مطمئن ہیں آپ کوئی کھٹک نہیں ہے اس کے بالمقابل وہ لوگ جنہیں صرف یہاں کی فکر نہیں ہے بلکہ پاکستان کی بھی فکر ہے یہاں بھی کھانا پینا اچھا ہو جائے لیکن یہ گھر بار پیچھے بھی کوئی ہے وہاں بھی بنانا ہے وہاں مجھے جانا ہے وہاں کوئی چھت اچھا ہونی چاہیے وہاں کوئی بزنس اسٹیبلش ہونا چاہیے یہ ساری فکریں ہم کو ہیں نا سردی کا موسم ہوتا ہے قریب آتا ہے ہمیں پاکستان جانا ہوتا ہے تو ہم بازار میں وہ جیکٹیں خرید رہے ہوتے ہیں اور وہ جو دیہات کے رہنے والے ہیں وہ ایمرجنسی اور جناب وہ ٹارچے خرید رہے ہوتے ہیں بازار میں ان کا چلنا یہ بتاتا ہے اور شاپنگ یہ بتاتی ہے کہ صاحب کی پاکستان تیاری ہے یعنی جو سیزن قریب ہوتا ہے ہم اس کا سامان خرید رہے ہوتے تو جو لوگ اس کا مطلب وہ آدمی یہاں مطمئن نہیں ہے اسے یہ ہے کہ میں نے کہیں جانا ہے وہاں سردی بھی ہوگی گرمی بھی ہوگی اندھیرا بھی ہوگا لازا وہاں کے لیے ریچارجیبل ٹارچ بھی لینی ہے اور فلاں فلاں چیزیں بھی لینی ہے اور چٹائیاں بھی لینی ہے مہمانوں کو کھانا کھلانے یہ سارا سامان ہم شیول بھی جو ہے وہ باندھ کر بکسے پر لے جاتے ہیں یہاں سے ہم نے کہیں اور نہیں جانا ہے ہم نے مر کے اٹھنا نہیں ہے وہاں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں کوئی اندھیرا نہیں ہے وہاں کے لیے کسی تاچ کی ضرورت نہیں ہے وہاں کوئی چھت نہیں چاہیے وہاں بھوک نہیں لگے گی وہ کیلے کس کے لیے وہ ہم مندوت وہ پانی کس کے لیے وہ مائیں مسکوب وہاں بھوک بھی لگے گی تاش بھی لگے گی چھت بھی چاہیے تم اندھیرا بھی ہوگا ٹاس بھی چاہیے تم جو لوگ یہاں مطمئن ہو گئے عام طور پہ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ جی یہ زمینیں اور یہ کوٹیاں اور یہ سارا کچھ لوگ یہیں چھوڑ جاتے ساتھ تو ہم نے کسی کو بھی لے جاتے ہوئے نہیں دیکھا لے جانے والے لے جاتے ہیں. میری دس کنال زمین ہے میں وہ زمین بیچ کر ایک مدرسہ بنا دیتا ہوں یا ایک مسجد بنا دیتا ہوں میری دس کنال زمین چلی گئی ہے قبر میں بازار وہ یہیں پڑی ہوئی ہے میری چلی گئی ہے عبد الرحمن الرحمان بھی نوپر تعالیٰ نے نو چھ سو غلام اور سات گھوڑے وہ سارا کچھ لے گئے نا قبر میں وہ فراون وغیرہ جو ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ مر جاتے تھے بڑا سا ان کا مقبرہ بناتے تھے سات پانچ دس پیس لونڈیاں اور غلام بھی اور گھوڑے دو چار بھی دفن کر دیتے تھے کہ صاحب جب اٹھیں گے جس طرح ہم کہتے ہیں نا قبر میں آدمی اٹھتا ہے تو اس بات کو وہ بھی مانتے تھے ان کا کہا کہ جب فرون صاحب اٹھیں گے تو آگے پیچھے آواز دیں گے لونڈی گلاب وہاں ہونا چاہیے جو مٹھی چاپی کرے ان کو پانی دے گھوڑا پیش کرے ان کو یہ اس طرح سے مادی زمین اندر نہیں جاتی مادی گھوڑے اندر نہیں جاتی جیسا اللہ نے فرمایا نہیں یہ نال اللہ و اللہ دماغ تمہاری قربانیوں کا گوشت اللہ نہیں کھا اللہ کو مادی بکرا نہیں جاتا ولہ کی یہ نال ہو تکوا طرف سے اللہ کو تکوا پہنچ جاتا ہے ایک دمبے کا تکوا وہاں لکھ لیا جاتا ہے. تو وہ دمبا گیا آگے جسے آ حضور صلی اللہ ولیم نے فرمایا کہ خوب جاندار دیا کرو اس لیے کہ یہ قیامت میں تمہاری سواریاں ہیں تو ایک تو وہ ہے آپ اندازہ کریں سورج توبہ میں اللہ تعالی نے اس بات کو سوالیہ انداز میں یعنی یہی ہے وہ رضو بل حیات دنیا دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے دیٹ سال وہ سیٹسفائڈ ہیں کہ ٹھیک ہے جی بس ہمیں یہی کافی ہے وہاں پر مایا روفی سبھی کاقل تمہیں جب تمہیں کہا جاتا اللہ کی راہ میں نکلو تم زمین سے چمٹ جاتے ہو زمین تمہارے پاؤں پکڑ لیتی ہے آراضی تم بالحیات دنیا میں نہ تم آخرت کی زندگی کے بدلے دنیا کی زندگی پر راضی ہو آراضی تم فمام طالحت دنیا بلاخرات اللہ تیے تو پٹولے ہیں بس وہ درزی جب کپڑے بناتا ہے نا تو کترنے باقی ہو جاتی ہیں وہ بھی کپڑا ہی ہوتی ہیں اور اسی کوالٹی کی ہوتی ہے جس کوالٹی کا وہ کپڑا ہوتا ہے جس کوالٹی کی کمیز یا کندورا بنتا ہے وہ قطرنے اسی کوالٹی کی کو اس کی ہم خف ہوتی ہیں وہ بھی اتنے روپے گاز ہوتی ہیں لیکن ان کی قیمت کوئی نہیں اس لیے کہ مقصود وہ قطرنے نہیں وہ تو پٹولے بچیاں کھیلیں گی اس یا آپ یہ میں بھر لیں اس کو یا چار پائی آپ بنا لیں مقصود کیا تھا وہ جو کپڑا بن گیا ہے آخرت میں جا کے تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارا مقصود اور مطلوب آخرت تھی دنیا کی متا نہیں تھی آراضی تم بال حیاتی دنیا میں نالاخ اس سودے پہ راضی ہو گئے اور بڑے اکل مند اپنے آپ کو تم سمجھتے ہو تم نے اربوں سال کی زندگی کو چند سال کے وز بیچ دیا ہے. بڑے عقلمند آراضی تم بل حیاتی دنیا من الاخرہ دنیا کی زندگی کتنی ہے جتنی تیری عمر ہے جو چالیس سال میں مر گیا اس کی زند... دنیا جو تھی وہ چالیس سال تھی ساٹھ سال میں مرے تو ساٹھ سال من ماتا فقط قیامت قیامت جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی اب تو وہ قیامت کو اٹھے گا نا درمیان کا وقفہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے ایک سلام کے جواب کبھی اجر نہیں ہے اس اسی طرح اگر کسی نے کوئی دکان بیچ کے اللہ کی راہ میں دے دی ہے وہ دکان آگے چلی گئی ہے لے کے جانے والے لے کے گئے ہیں زمینیں بھی لے گئے ہیں عمارتیں بھی لے گئے ہیں پیسہ بھی ساتھ لے گئے ہیں لیکن اس کا طریقہ ہے وتمان نو بیاض ولہجی رحمان غافلون جو آیات دلالت کرتی ہیں آخرت کی زندگی کی طرف وہ جان بوجھ کے ان کو نہیں چھیڑتے ساری رات کھپکی جاتی ہے نیند نہیں آتی لہذا کسی مولوی کی تقریر مت سنو ایسی مجلس میں مت جاؤ جہاں یہ باتیں ہوں گے جی پھر اٹھیں گے اور قبر میں یہ ہوتا ہے اور برزخ میں یہ ہوتا ہے اس خام خان خا کر کرا ہوتا ہے بابر کو کوش کے عالم دوبارہ میں. بس مسموز کرتے رہ اگلی آئش میں اللہ تعالی نے دوسرے لوگوں کا حوالہ رکھا ان اللہ عام بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان کے بالمقابل مقابل وہ تھا لا یؤمنون نے فرمایا لا یرجون یہاں لایا ان اللہ عمو یعنی وہ لوگ ان اللہ یرجون وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں امید رکھتے ہیں یہاں رجاع کی بجائے اللہ ایمان لے کر آیا وہ عامل اور عمل کے ایمان کے مطابق عمل کرتے یہدیہم جی ہم اور ہم بے ایمان ہم ان کو اللہ تعالی ان کے ایمان کے ذریعے ان کو گائیڈ کرتا ہے ہدایات دیتا رہتا ہے آپ دیکھیں جب جہاز میں آپ بیٹھتے ہیں تو پائلٹ جو ہے وہ آپ کو تو میوزک سنا رہا ہوتا ہے لیکن اس کا اپنا رابطہ کنٹرول ٹاور کے ساتھ ہوتا ہے آپ کو بتاتا ہے راول پنڈی سے اڑا ہے تو وہ آپ کو کمپیوٹر پہ بتاتے ہیں ہمارا رابطہ راول پڑی جو ہے وہ کنٹرول ٹاور کے ساتھ پھر وہ آپ کو کہتا ہے اب جیوانی کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے پھر وہ دبئی پہنچ جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کو کوئی گائڈ کر رہا ہے کہ اتنی ڈگری پہ جانا ہے یہاں سے اس طرح کرنا ہے یہاں سے اس طرح کرنا ہے اگر وہ کمیونیکیشن ٹوٹ جائے تو جات کریش ہو جاتا کے چلا جاتا ہے کہیں مورمنگ بیوی بی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے دکان پہ سودا تول رہا ہوتا ہے ڈاکٹر ہے تو اپنے مریضوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے اس کی کمیونیکیشن ادھر کنٹرول ٹاور کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے یا جی ہم اور بے ایمان ہم ایمان کے ذریعے ان کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے رابطہ اسی کا ٹوٹتا ہے جس میں ایمان کوئی نہیں رہتا موبائل ہے ایک چھوٹا سا کارڈ پڑتا ہے وہ نکالنے آپ رابطہ ٹوٹ گیا آپ کا اچھا وہ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے نمبر مارے اس میں لائٹ بھی آئے گی سی کہ بیٹری تو ہے نمبر ملے گا کہیں نہیں اس لیے کہ کارڈ نکل گیا ہے وہ کارڈ ڈالو وہ ایمان ہے اس کا اب تمہارا رابطہ مل گیا ہے ایمان ہوگا بندے میں تو کنٹرول ٹاور کے ساتھ رابطہ وہ گائیڈ کرتا ہے آدمی جا رہا ہے نامیر مہرت آ گئی ہے وہاں سے کمانڈ آ گئی کللمنی یادو میں نب سارم اہل ایمان سے کہو اپنی نگاہوں کو جکا لو جھکا لی نگاہ کمانڈ مان لی پھر کہا اس طرح کرو یہ کرو وہ کرو یہاں تک گائیڈ کرتے کرتے وہ کہتے ویل سون بھی لینڈنگ ایٹ دبئی انٹرنیشنل اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے جاتا اسی طرح گائیڈ کرتے کرتے بھائی ویل سون بھی لینڈنگ ان دا پیراڈائز ہم پہنچ گئے بھائی جنت کیوں اللہ کی ہدایات کے مطابق اس نے عمل کیا اگر کنٹرول ٹاور کی ہدایات کے مطابق پائلٹ عمل نہ کرے ایک میٹر کی بلندی یا ایک میٹر کی جو ہے وہ اس کی کمی جو ہے وہ جہاز کو کریش کر دیتی ہے وہ جو غالبن کٹمنڈو میں ہوا تھا ہمارا وہ ایک دو میٹر کی بات تھی ساری وہ پہاڑی سے ٹکرا گیا تھا غالبن دلی یا بمبے میں انڈیا میں جو ہوا تھا وہ صرف تین میٹر کا فاصلہ تھا وہ جو جہاز سے جہاز ٹکرا گیا تھا سعودین ایئر لائن کیوں اس نے وہ کمانڈ نہیں مانی کنٹرول ٹاور کی سمجھے نہیں تو یہ بات معمولی سی ہوتی ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کرتے رہے ان کا رب ان کو گائڈ کرتا رہتا ہے بے ایمان ہم ان کے ایمان کے ذریعے ایمان نکل گیا تو کمیکیشن ٹوٹ گئی بندہ کھاتا بھی رہتا ہے بچے بھی پیدا کرتا رہتا ہے لیکن وہ اب ایک سکائی لیب ہے جو آؤٹ آف کنٹرول ہے کہیں کسی جگہ بھی گر سکتا ہے جسے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی زان الحین نا یزنی مؤمن ہوا کوئی آدمی جب تک اس میں ایمان رہتا ہے زنا نہیں کرتا جب جنا کرتا ہے تو ایمان نہیں رہتا نہیں ممکن نہیں کہ کنٹرول ٹاور کے ساتھ رابطہ بھی ہو کمانڈ بھی مل رہی ہو ولا الزنا اور آدمی جنا دیتا رہا ہو. اس کا مطلب ہے کہ کمانڈ تو آئی ہے آگے ریسیور کوئی نہیں کارڈ نکالا سویچ ڈاف ہے لا یشرب شار بین یشربا ہوا محمن کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا شراب اندر جاتی ہے ایمان نکل جاتا ہے تو اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو ایک موبائل رابطہ ہے رب کے ساتھ ہمارا جسے اقبال نے کہا کہ در بغل کتابیں زندہ داری تیری بغل میں تو موبائل ہے زندہ کتاب ہے لائیو کتاب ہے جو تمہیں کمانڈس دے رہی ہے ہدایات دے رہی ہے کہ تیرا رب یہ کہتا ہے تیرا رب یہ کہتا ہے تیرا رب یہ کہتا ہے اور مسائل کہیں اور دنیا میں خوار ہو رہے ہو زبوں حال ہو, ہو رہے ہو رب کی کمانڈ مانو ربو بے ایمان ہی ان کا رب ان کے ایمان کے ذریعے ان کو ہدایات دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ ان کو جنت النعیم میں لے جاتا ہے مولنہ رفی جنت پھر وہاں کی نیم تو اللہ نے ذکر کیا لیکن جو اصل بات اس کی طرف میں آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں جس کے لیے شروع کیا وہ یہ کہ اصل چیز ایمان ہے وہاں ایمان نہیں ہے تو دنیا سمیٹی جا رہی ہے دنیا ہی سب کچھ دنیا میں کامیابی دنیا میں عزت فلاں بڑا مشہور ہے جی فلاں بہت معروف ہے جی فلاں کو فلاں جو ہے وہ ایوارڈ ملا ہے جی دنیا کی تو یہی مشہوریاں ہیں اور جب وہ مر جاتا ہے دبا کے آ جاتے دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتے دو چار سال کے بعد بات ختم ہو جاتی دوسری طرف جن کے پاس ایمان ہے وہ ایمان لے کر جاتے اپنے رب کے پاس گائڈ شو اس اللہ ہمیں گائیڈ کر اے اللہ ہمیں ہدایت دے ہم کیا کریں کس طرف جائیں اللہ نے فرمایا کل کتاب بلا رہی بفی ہدا متقیب یہ ہے الہدا کتاب اس میں ہے آپ کے مسائل کا حل یہ آپ کو گائڈ کرتی ہے آپ کی اس منزل کی طرف اس کی زیر ہدایات آپ بازار جائیں گے آپ کھانا کھائیں گے آپ سوئیں گے آپ پبلک ڈیلنگ کریں گے اپنی سوشل زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو سیدھی جنت میں لے کر جائے گی اس کو چھوڑ دیا کوئی پتہ نہیں کہا آدمی کیا پیاری بات کہی ہے قرآن نے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی ہدایات لینی شروع کر دی من تو گویا کے وہ آدمی آسمان سے گر پڑاخت تو اسے پرندے اچک کر لے گئے اور تحری فِي مکان صحیح یا اسے ہوا اڑا کر کسی بہت گہری کھائی ملے گی تو یہ کیا ہوگی اس سے کمیکیشن ٹوٹی تو پتہ نہیں کون سا وہ جس طرح ایک کاربن کوریا کا جہاز بٹک کے گیا تھا رشیا کے بارڈر میں اور انہوں نے اڑا دیا تھا پتہ نہیں کون تمہیں اڑا کر رکھ دے گا اگر اللہ سے کمیکیشن ٹوٹی اگر اس کے ساتھ تمہارا رابطہ ہے فض کو کم تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کر رہا وہ تمہیں گائیڈ کرتا ہے واقف گا الحمدللہ ہمارے للہ ہمارے میں پرانا مہاراج آج ہم گفتگو کریں کہ جس واقعہ معراج میں ہمارے لیے کیا سبق حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے مسد حرام سے مسد اقسا اور پھر وہاں سے معراج پر تشریف لے گئے اس میں جو سبق آموز باتیں تھیں جن میں امت کے لیے کوئی سبق تھا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری بیان کر دی. بہت جو آپ کو دکھائی گئی ایک بیل ہے جو ایک چھوٹے سے چوراخ سے نکلتا اور پھر دوبارہ وہاں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن پوچھ نہیں سکتا تو آپ نے پوچھا جبرائی یہ کیا انہوں نے کہا کہ حضور یہ اس شخص کی مثال ہے کہ جو کتنا دیر بار منہ سے کہہ دیتا مگر پھر وہ بات پڑھ کر جاتی نہیں جا سکتی اور پھیلتی بڑی ہوتی چلی جاتی اسی طرح آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سامنے تازہ گوشت بھی رکھا ہوا ہے اور بدبو گوشت بھی تو وہ لوگ اس تازہ اور اچھے اور طیب گوشت کو چھوڑ کر وہ بدبو دار اور کوسا ہوا اور گندا گوشت کھا رہے ہیں تو آپ نے پوچھا جب راہیم یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو اپنی بیویاں ہوتے ہوئے بدکاری علاوہ جو ہوتے ہوئے حرام کر سکا اسی طرح کی اور بھی بہت سی تفصیلات حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ جو چیز چمک رہی ہے یہ کیا ہے اور یہ جو پتھر ہے یہ کیا ہے اور یہ جو ہیرے لگے یہ کیا ہے یعنی وہاں کی جتنی بھی فرنیشنگ کی چیزیں تھیں اس پر حضور نے کوئی ڈسکس نہیں کی جب جو کام کی چیز تھی اس پر بات ہوئی اسی طرح نماز کے بارے میں ہمارے گھر ہو چکی کہ یہ وہ فرض ہے جو آسمانوں پر فرض کیا گیا باقی تمام فرائض جو زمین پر بھیجے گئے اور یہ وہاں سے دیا گیا اب ہمارے تحریک مقصد کے لیے اس میں کیا سبق واقع مہاراج اس میں سبق یہ ہے کہ اللہ تعالی کا اتنا تطرب حاصل کر لینے کے بعد کہ حضور وہاں گئے ہیں جہاں تک نہ کوئی جا سکا تھا نہ جا سکے گا بات. پھر بھی حضور پلٹ کر آئے تو کیوں آئے اس کا مطلب ہے کہ کوئی اتنا انتہائی اہم کام ہے کہ حضور وہاں لا مکان سے نکلے واپس پلٹے وہ کام ہے اللہ کے دین کا نکال جس کے لیے حضور نے لا مکان چھوڑ دیا ہمیں اس کے لیے خانقاہیں اور غاریں چھوڑ دینے کے لیے کہا گیا یہ نبی کی سنت ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے رام میں بیٹھا کرتے تھے رائے حق کی تلاش تھی حق کیا ہے لیکن جب وہ ہدایت مل گئی تو حضور پھر پلک کر کبھی نہیں گئے میں اس لیے کہ حضور کا وہاں بیٹھنا مقصد بیٹھنا تھا جب وہ مقصد حاصل ہو گیا تو پھر کاائے کو وہاں بیٹھنا تھا کا جو ہدایت ملی تو پھر پلٹ کرنے کی. پھر کام کیا ہے پھر پتھر کھاتے نظر آتے ہیں قید ہوئے نظر آتے ہیں لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں زرا پہنے ہوئے نظر آتے ہیں غار میں بیٹھے ہوئے نظر نہیں. تو غار کو چھوڑ دینا بھی سننا چاہیے باہر نکلو وس میں قید ہوئے نظر آتے ہیں لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں جرا پہنے ہوئے نظر آتے ہیں غار میں بیٹھے ہوئے نظر تو غار کو چھوڑ دینا بھی سنت باہر نکلو کہا گیا وسط میں سنو اور اطاط کرو جب سنو گئی نہیں تو اتاب کیا کرو لہذا سننا بھی فرض اور اطاع کرنا بھی فرض وسماؤ وادی ہو عام بے خم سن امرانی بحث اللہ دل جماعت و یہ سماع اور دان الگ الگ دو تم سنو گے ہی نہیں تو عمل کیسے کرو جب تمہیں یہ خبر ہی نہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا تو اس کا تدارت کیسے کرو گے سائنسدانوں کو پتہ ہی نہیں کہ کون سی وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس کے اینٹی جو ہے وہ وہاں وہ سے وہ ویکسین کہاں سے تیار کریں گے تو میں تو ہر وقت خبردار ہے نا جیسے اینٹی اسمگلنگ یونٹ جو ہیں وہ بڑے ان کی ورک شاپس ہوتی رہتی ہیں ان کی کوسز ہوتے رہتے ہیں اور جدید ترین جو طریقے اسمگلنگ کے ان سے انہیں باخبر کیا جاتا رہتا ہے کہ بھائی آج کل لوگوں نے یوں بھی شروع کر دیا قرآن مجید کے اندر بھی چار ہیں۔ وہ باخبر رہتے ہیں، وہ پکڑ لیتے ہیں۔ مومن تو ہر وقت نظریں کھلی رکھتا یہ جو محافظ اور اللہ وہ, وہ آنکھیں کھلی رکھتے اور دیکھتے رہتے کہاں سے کس طرح کون سا طریقہ ایجاد کر رہا ہے کرنے کا کی تو جب آپ معاشرے میں رہیں گے ہی نہیں گیارہ سال ایک ہی ٹانگ پر کھڑے ہیں آپ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں دو چار جن آپ کے قابو میں آ بندے قابو میں نہیں آئے اور ہمیں یہاں بھیجا گیا بندوں کو سیدھا کرنے کے لئے. ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اصل میں پور اسرار بننا انسان کی فکرت ہے اس کی اس کے اندر ایک لالچ ہے یہ خواہش اس کے اندر رہتی ہے اور یہی پر شیطان جو ہے وہ وار کرتا ہے شیطان بڑی مکار ہستی ہے وہ وقت گایا نہیں کرتا وہ جو آدمی گڑ سے مرتا ہے اس کو کبھی بھی زیر نہیں دیتا ہے سمجھتے ہیں نا کہ اس آدمی کے اندر ایک بہت زیادہ لالچ ہے میں سے گناہ نہیں کروا سکتا تو وہ اس سے زیادہ نیکی کروا کے اسے مار دیتا ہے کہتے ہیں رولو بس بندہ مارنا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اسے زہر دے دیں زہر نہیں دے سکتے تو زیادہ کھلا جائے ہضا ہو جائے گا تو مر جائے وہ ہی سے مارتا ہے پھر جب دیکھتا ہے کہ یہ نیکی ہی پسند کرتا ہے کوئی نیکی کی قسم بنا کے کو نیکی بنا کے سلا دیتا اس کو وقت نہیں کرتا بڑی محنت کرتا ہے بڑے سیمپل لیتا ہے شخصیت کے کہاں مار کھائے گا یہ اور اس کے بعد وہ پھر اپنا ہے. تو پوری اشرار بننا انسان کی فرشت میں اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں تحجد بھی اگر تو, فیفو تو پڑھ لیتے ہیں نیکی کا کام بھی کر رہے ہیں اتنی زکاط بھی دیتا ہوں خیرات بھی کرتا ہوں پیسے تو میں اس کے عوض نہیں مانتا لیکن یہ کس کے کوئی, کوئی نشانی تو ہونی چاہیے نا کہ میں اللہ کا مقبول بندہ ہوں اگر کوئی حادثہ چوبیس گھنٹے بعد پیش آنے والا تو مجھے پہلے نظر آ جانا چاہیے میری خوابیں سچی ہونی چاہیے میں پھونک ماروں تو بخار اتر جانا چاہیے کنفرم ہو جائے یہ نشانیاں بخشش کی پتہ چلے کہ بھائی میں بخشا ہوں اور ولی اللہ کوئی بات کہہ دے نا کہ کل یہ ہونا ہے تو لوگ کہتے کیوں تم ولی اللہ اس کا مطلب ہے ولی اللہ کو پتا ہو ایسی کوئی بات نہیں یہیں سے شیطان پکڑتا غلام آنند کا جانی یہیں سے تھڑکا وہ شیطان اس پر جو ہے وہ فرشتہ بن کے آنا شروع ہو گیا کرتا ہمارے جو ریاض درشا حساب ہے ہمارے پڑوسی ہیں یہ یہ بھی کہاں سے انہوں نے ماں بہت ہی کہاں سے بن گئے پور شرار بننے کی تمنا شیطان نے دیکھا یہاں میں دو چار دفعہ اس کے آگے سے بکری بن کے نکل جاؤں اور کتا بن کے نکل جاؤں تو یہ سمجھ لے گا کہ میں ولی اللہ بن گئے بس کتا بکری نظر آئے تو بندہ کتا بن گیا شیطان وہاں وار کرتا جہاں آپ کی خامی ہوتی ہے کمزوری ہوتی ہے اور جب تک آپ سنت کے دائرے میں رہے شیطان آپ پر وار نکلتے یہ گارنٹی وہ جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائن ہے کہ جس گھر سے فرض نکالنا ہوگا وہ سہتا ہوں وہاں سے پہلے سنت نکالے اس لیے کہ میری سنت محافظ ہے فرض اور جو دیوار کو گراتا ہے چار دیواری کو گراتا ہے وہ گھر کے اندر سے چوری کرنے کی لیے سے دی اور اس دین کے مٹنے کی ابتدا میری سنتوں کے مٹنے سے شروع ہوگی تو ان کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ عورتیں مریدنیاں بن رہی ہیں اور چار طرف عورتیں رہتی ہیں اور وہ بیٹ بھی ان کی اسی طرح کرتے رہتے ہیں انہی کے ماحول میں رہتے ہیں ان کا جو باقاعدہ ونگ ہے ایک خواتین کا جو باقاعدہ ڈیوٹی بدل گئی شفٹوں میں ان کی چوکیداری کرتی سنت سے نکلے تو پکڑے گے ہمیں سنت میں یہ چیز نظر نہیں آتی ہمیں سنت میں یہ نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ ایمان لے آیا ہے تو انہیں تربیت کے لیے تعلیم کے لیے کچھ لوگ چاہیے اور وہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چالیس آدمی لے کر جاتے ہیں جن میں بہت سے حفاظ دوسرے قبیلے کے ساتھ ان کا سودا ہوا ہوا تھا پر ہیڈ یہ آدمی جو ہے اتنے پیسے تم ہمیں دو گے اتنی اونٹ دو گے تم ہمیں اگر ہم اتنے مسلمان کے بھارے میں لا کے پھنسا دیں وہ چالیس مسلمانوں کو لے آئے اور این اس جگہ جہاں گھات لگائی ہوئی تھی اس قبیلے نے شہید کروا لو چالیس دن جب آپ نے ان چالیس آدمیوں کے لیے کنوج پڑھی ہے حضور صلی اللہ آپ نام لے لے کر آپ نے بدوائیں دی کیا خیال ہے حضور کو نظر ڈال کے پتہ نہیں چلا کہ بدلیتی سے آئے حضور پیر نہیں تھے مرشد نہیں تھے ولی اللہ نہیں تھے چالیس آدمی اور دکھ اتنا ہوا کہ چالیس دن بدوائے گئے پھر وہ بھی نماز میں اس کا مطلب ہے کہ مہاز اللہ سبہ معاذ اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ حضور کو پہلے پتہ تھا اور بعد میں جو کچھ کیا آپ نے اداکاری کی ایسی بات نہیں اگر پہلے پتہ یہ لے جا کے شہید کروا دیں گے تو بعد میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غم اور رنج کا اظہار کیا ہے اور بتائیں دیے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور کو پتہ نہیں تھا دھوکہ دیا گیا آن حضور سب بندہ تمہارا میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر سنت کے اندر آدمی رہے تو یہ پر اسراریت کے جال میں نہیں بھگ پھر نہ اسے ایک ٹانگ پر کھڑا رہنے کی ضرورت ہے گیارہ سال اور نہ بارہ سال کچے داغے سے لٹکنے کی ضرورت ہے کنویں کہ اندر اسے اس لیے تو اسے کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے جس کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لا مکان سے واپس آ گئے ہیں کتنا مزہ آیا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہاں تھے انوارات پر کیا منظر ہوگا وہ ماحول آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر پل دے لو کس ماحول میں صبح ہی ابتدا ہو گئی انتظار اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام اتنا اہم ہے اور باقاعدہ کرنے والا ہے کہ اس کے لیے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے واپس پلٹ کے آئے اور یہ بات میں آپ کو اقبال کے حوالے سے بتا چکا تو اپنے خطبات میں کہتے ہیں کہ میرے نزدیک آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میراج پر جانا موجہ جا نہیں جانا کمال نہیں ہے اس لیے کہ سبحان اللہ جی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی وہ لے گئی گئے میرے نزدیک آپ کا موجہ میرے نزدیک آپ کا کمال وہاں سے پلک کرانا تھی. کہتا اگر میں جاتا کبھی نہ واپس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کانش ہیں اپنے اس مشن کے بارے میں کہ کوئی ضد نہیں کی کوئی وقت گایا نہیں کیا اور وہ میسج وہ پیغام لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فورت واپس آ کترا سمندر کے اندر گرے اور اپنا وجود کھو دے یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے لیکن کترا سمندر کے اندر گرے اور اپنا وجود برقرار رکھے اور موتی بن کے نکل آئے یہ کمال ہوتا ہے تو آپ نے وہ لطف وہ مزہ وہ سکون قربان کر دیا ان گالیوں کے لیے ان تانوں کے لیے انتہائی شدت کا وہ دور تھا جس دور میں آمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کروائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لطف کو قربان کرنا بھی سننا چاہیے اس سکون کو مجھے اقبال نے کہا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آج نہ کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں استراب نہیں اس سکون کی بجائے یہ استراب کسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوزو سازے رومی کبھی بے چکاب راضی یہ کشمکش یہ جلنا یہ سوچنا فکر کرنا ہم پر بڑا کڑا دور ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کے قائم کر دینے کے بعد اٹھارہ سو تک یہ نظام قائم رہا حکمران درمیان میں آتے رہے کچھ فاشق و فاضر بھی آئے کچھ کم متقی تھے کچھ بہت زیادہ متقی تھے لیکن اس سے اس سسٹم پر کوئی فرق نہیں پڑا عدالتیں برقرار تھیں وہ ہارون اور رشید کو بھی عدالت میں بلا لے اسلام کا نظام کا انڈیویجل بدلی ہوتے رہے اچھے بھی آئے برے بھی آئے سسٹم پر کوئی اثر نہیں پڑا اٹھارہ سو باسٹھ تک اٹھارہ سو باسٹھ میں ہمارے اسلامی پوانی معدل کر کے پھر نئے مجریہ ہند جو ہے وہ رائج کیا گیا اٹھارہ سو بس یہ گرا ہے اس لیے اس دوران کے جتنے بھی ہمارے مفسرین اکرام ملتے ہیں اور مجدین اکرام ملتے ہیں ان کے یہاں نظام کے قیام کی بات کوئی نہیں ہوتی نہیں دیکھیے تو آ رہتی کائم تھا اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تفسیر کر کے دیں گے کہ نظام کو قائم کرو وہ تو ایک چیز اب ان کے دور میں تھی قائم تو وہ کیسے اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ قائم کرو وہ تو تفسیر کرتے تھے قائم رکھو اب آپ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ ترجمہ کرتے ہیں قائم کرو ہمارے بزرگوں نے ترجمہ کیا قائم رکھو اور قائمہ کھڑا ہوا ہو تو جو دو بندے وہ پکڑا کے کھڑے کرتے اور بلس کو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم اسے پکڑ کے قائم رکھو گرا ہوا ہو تو کوئی نہیں کہتا قائم رکھو کہتے ہیں قائم کرو کھڑا کرو یہ وجہ ہے کہ ان کے یہاں آپ کو وہ توجہ نہیں ملتی دین کی جو آپ کہتے ہیں کہ مولانا مزودی محمود نے کی ایک نئی بات پیدا کرتی دی ہے دین میں وہ دیکھیں جی دی, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قائم تھا تمہارے دور میں گر گیا ہے اب یہ وہی دور آ گیا جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اب قائم کرنا ختم ہو گیا تو اٹھارہ سو باسٹھ میں یہ باقاعدہ پھر کینسل ہوا تعزیرات اسلام جو ہے وہ ہو کے پھر تعزیرات ہند رائج ہوں اور ٹھیک ایک سو سال بعد انیس سو باسٹ میں پاکستان کے اندر بسن لاز کا قانون ہے وہ آیا اور مسلمانوں کے آئلک والوں تو اب ہم پھر اسی جگہ جہاں سے چلے تھے وہاں پہنچے پہلوں کی ذمہ داری تھی قائم رکھو ان کا کام آسان تھا پھر بھی آسان بنے ہوئے مکان کو مینٹینس کرتے رہنا آسان ہوتا ہے بنانا مشکل ہوتا ہے ہمارے ذمہ پھر آ گیا کہ اسے بناؤ کائم کرو ایک طرف ایمان کی یہ حالت ہے اتنے سر چڑے آ رہے ہیں دوسری طرف ذمہ داری وہی وہ آ گئی ہے جو آبدور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کھڑا کرو قائم اس کے بارے میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا ایک دور آئے گا کہ اس زمانے کے لوگ اگر دس فیصد بھی کر دیں جبکہ تم اگر دس فیصد چھوڑ دو تو ہلاک ہو جاؤ اور وہ لوگ دس فیصد پر بھی عمل کریں دس فیصد بھی جدوجہد کریں تو وہ کامیاب ہو وزال کمن فل تل ایمان و اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ ان کی بیٹری بڑی کمزور ہوگی بوجھ بڑا زیادہ ایمان تھوڑا ہوگا اتنے زیادہ ہوں گے کس پہل پر جائیں گے پرنٹنگ میڈیا دیکھیں جڑا چھٹ چڑھا ہے سیٹلائٹ چینل دیکھیں مسق کر کے رکھ رہے ہیں وہ آپ کے کلچر گھر گھر میں گھسے ہوئے کس کس جگہ بند باندھے کس سوراخ کو بند کریں کہاں لڑے اپنوں سے لڑے گاروں سے کائم کرو تو اس کائم کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکے میں آئے پھر پتھر کھائے آپ نے پھر ہجرت کی آپ نے پھر دندان مبارک شہید ہوئے آپ کے اس چکر کے باوجود تو بات پھر وہیں آ رہی ہے کہ نکل کر خان کاوں سے ادا کر پیری یہ اپنے سکون جنہیں تم سکون سمجھتے ہو یہ بہت بہت تمہارے اندر وہ جو چلنا ہے وہ کہیں اس کا گراف بن رہا جب تم دنیا کے اخبارات دیکھتے ہو دنیا کے حالات دیکھتے ہو تمہارے دل کے اندر ایک آگ لگتی ہے کیا ہو رہا ہے ہمارے محمد مسلمہ کے ساتھ کیا ہو رہا تو یہ جلنا کہیں ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور یہ جلنا تمہاری زندگی کی دلیل ہے جب تک سیل جلتا ہے بیٹری جلتی ہے تو رکھی جاتی ہے سجائی جاتی ہے جب اس کے اندر جلن ختم ہو جاتی ہے انرجی ختم ہو جاتی ہے اور اٹھا کر گلی میں بیٹھ جاتی ہے جیسے وہ متقی شخصہ بارہ اس کا ذکر کیا جا چکا اس کا ذکر کرنا بھی پڑے گا اس لیے کہ ہمارا متمح نظر عام طور پر مولویوں کا یہی ہے کہ تخوے کا وہ مقام ذاتی عبادت ذاتی تجزیہ ذاتی پالش اس حد تک کہ جمرائیل جواب بن جائے کہ لبن یا آسوں کا در فائن اللہ فلاں بندہ جس نے تیری نافرمانی پلک فلک کے برابر بھی نہیں کی اس کی تعبیداری کو آپ سے اس نے کس چیز سے ناپایا ابراہیم جو بتا رہا ہے تھکوے کا معیار تو یہ نہیں کہا کہ اتنی نمازیں پڑھتا ہے اتنے نفل روز پڑھتا ہے اتنے سپارے روز پڑھتا ہے اتنی تصویات روز کرتا ہے ناپا ہے تو اس چیز سے ناپا اس نے کہ پلک پکنے کے برابر کتنی دیر لگتی ہے ایک سیکنڈ بھی اس نے تیری نا فرمانی میں نہیں گزارا اس آدمی کے تقوے کا اندازہ کرتا ہے۔ لیکن حکم کیا ہوا فرمایا اتنے والی میں پہلے اسی کا گھر پلٹتا ہے وہ پھر پوری بندی کیوں چار شیٹ کیا کیا نمازیں نہیں پڑھتا تھا روزے نہیں رکھتا تھا پر مایا انجہ ہوں لم یا تھا اور اپنی میری رنگ کبھی بدلا کبھی غیرت نہیں آئی غصے سے سرخ نہیں ہوا مجھے وہ سرخی مت وہ غیرت متبو وہ امیت متنی اور وہ اس میں نہیں ہے آخلے والی پلٹ تو یہ چیز کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا کر پلتے کس کام کے اندر پلتے کوئی کام باقی جو چیزیں دنیا میں پیدا کرنے کے ہم چکر میں کہ ہم اوڑنا سیکھ لیں اور فلاں کر لیں اور ٹھیک کر لیں اور آنکھیں بند کریں تو براہ راست جو ہے وہ کمنٹ ہمارے ذہن کے اندر وہ ٹیلی کاسٹ ٹرانسٹیشن شروع ہو جائے یہ چیزیں آخرت سے تعلق رکھتی ہیں یہ بھی آپ کی تمنا اللہ پوری کر دے گا آخرت میں. لیکن یہاں مقصد جو ہے وہ اللہ کے دین کا قیام ہے اس کی جدوجہد ہے اس کے لیے جلنا اس کے لیے دل میں محسوس کرنی کوئی طرف یہ ہے جس کا کراف بن رہا ہے یہ وہ سوچ ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ چار سال کی بے ریا عبادت سے افسرے اللہ تعالی مجھے بھی یہ نصیب کرے اور آپ حضرات کو بھی واقعہ ہم